معلوم بات کو کسی خاص مقصد کے خاطر اسے انکار کرنا نہیں سمجھتے ہو نہ اپنے آپ کو نہ جان سے سمجھانا تو انس کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن باوجود اس کے فرمایا ہوا تخت الم کیا عورت کے یہ کام کرتی ہے یعنی جیسے پہلے حضرت حضرت کیا عورت بھی کی کھاؤ کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو تو یہ جی بخش دیا ہے بخشی اکیلے کیجیے چار مہینے ہوں تو کہتی ہے, بابا، کہتی ہے. لیکن یار جاہل ہے ٹھیک ہے اب جب حیاتار عورت ہوتی ہے نا تو وہ صاحل حا... کے سامنے بالکل یوں نکائے نیچے رکھتی ہے جو حیا نہیں ہو تو صبح جم آتے کیسے اب بات سمجھتی ہو اس مسئلے پر اس کے پھر مزید جو ہے نا مولو ذکر رحم اللہ نے کتاب میں رکھا ہے طریقہ لیکن وہ آپ کو نہیں کہتے اس لیے کہ خاصہ قوم قوم ہے جو شادی شوق کہ بخاری پڑھو آگے جاؤ اب یہ حدیث پہلے کئی دفعہ گزر گئی ہے الحیات اس حیات العلم کے ساتھ اس حدیث کی یہاں یہ تعلق ہے یہاں حیات الم سمجھنے میں نہیں ہے حیات علم اخبار میں ہے اب سمجھ گیا ہے میں بہتر دیکھوں ایک ممنو ہے جو کہ ان کی سیکھنے سے ہو وہ حیا نہیں کرنی چاہیے ابن عمر کی جو حیا تھی یہ سیکھنے میں نہیں تھی اخبار میں تھی اور اخبار میں حیا محمود ہے آپ سمجھ گیا ہے اس لیے کہ یہاں بڑوں کی بڑوں کے مقام کا لحاظ کیا گیا اب آپ سمجھ گئے ہو یعنی ابن عمر کی حیا مظموم نہیں تھی جو کہ ایک مسئلے کے سمجھنے سے مانی تھی ابن عمر کی حیا محمود تھی جو کہ اخبار سے مانی تھی لہک مسلغ <تصفح> باب من استحیاف امام بخاری میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں پہلے باپ کی تاکید ہے اگر کسی کو حیا آتی ہے تو اس حیا کو مانے نہ بنائے ٹھیک ہے یا تو حیا کو برقرار رکھتے ہوئے پوچھ لے من چبا لیا ہے یا سیا غائب استعمال کر لیے اور یا یہ ہے کہ کسی کے واسطے سے پوچھ لو نہ. جیسے حضرت علی نے پوچھا ہے استفسار اس کچھ بھی نہیں ہے عم علی عم علی كنت ایک آدمی تھا قصیر المزیب یا تو یہ کہ حرارت جس کی بدن میں زیادہ ہو تو کثیر المسد ہوتا ہے یا یہ ہے کہ جب انسان ملاعبت الزوجا یعنی مشغول بے ملابتی تو مزید کا خروج ہوتا ہے تیسری بات یہ جب انسان کثیر و شعوت ہو تو اس کے مزید کا خروج ہوتا ہے تو فمر تو میں نے مقداد کو حکم دیا یس عالم نبی اللہ ٹھیک ہے نبی اسفاق سے پوچھا تو مقداد نے پوچھا فقال کی رضو اس میں مسئلہ یہ ہے سمجھو حضرت علی نے نہیں پوچھا کیوں؟ تمہاری ترمیزی میں مکان تھی ابن تی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہ حضرت علی کی گھر میں کون تھی نبی السلام, السلام, السلام, السلام تو اسلام تھی نبی جگر تھی اب جب نبی جگر تھی تو اب علی داماد ہو گئے نبی علیہ السلام خسر خسر کے سسر سسر ہو گئے جب سسر ہو گئے تو معلوم ہوا کہ داماد کو اپنے سسر سے ہیا کرنی چاہیے <تصفح> اور یہ بات اس لیے کہ چونکہ یہ مسجد ہوتی ہے تو کی کو حیاء مانی ہوئی تو آپ نے خود نہیں پوچھا اچھا اب بلواس سے پوچھا لیکن یہ حدیث مسترب ہے اشتراک اس, اس لحاظ سے ہے کہ اگر تم نے ابو داود پڑا ہو تو کہتے ہیں کہ فصال تل عمارو میں ہے فقر تل المتداد فصال المتداد ٹھیک ہے ترمیز کی تیسری رواج میں ہے کہتے ہیں فسال کیا ہے فصا اب کیا کرو گے دیکھو مقداد کو بھی کہہ دیا اور امار کو بھی کہہ دیا ٹھیک ہے امار نے وقت علی پوچھا ہے اور مقداد نے تو مقداد نے کا سوال بھی مشکل نہیں ہے اور امار کے بھی سوال میں نے آپ کو کہا کہ بھئی فیاض صاحب آپ مطمئن صاحب سے پوچھے کل چکی ہے کہ نہیں ہے راجد صاحب اب بھی پوچھے کل چھٹی ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب ابھی بات کہتا ہے کہ یہ پیاز صاحب کہتے ہیں فصل التو عل شیخ شیخ الدیل اسلام راشد بھی کہتے فصل اور میں بھی جاتے جاتے مجھے بھی مل گئے تو میں نے کہا کل چٹی ہے کہ نہیں ہے تو فصل التو تو اس میں کیا اشکال ہے تو کوئی ایک مقدار کو بھی کہہ دیا تھا عمار کو بھی کہہ دیا تھا انہوں نے مختلف مجارس میں پوچھا تو جب ان کو دیر سے مقدار ابھی نہیں آئے تھے تو ان کو ضرورت ہی تو حضرت علی نے براہ راست پوچھ لیا یہ ایک سوال ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے جب تم نے براہ راست پوچھا ہے تو پھر مقدار کے حوالے کیوں کیا ہے اب سمجھ گیا تو اب میں کہتا ہوں جہاں کے فصال مقداد ہے یہ وکالت کے طور پر ہے ٹھیک ہے فسع تو علی کہتا ہے یہ مجاز نسبت ہے علی کی فصال تو نسبت مجازی ہے فصال المقدار نسبت حقیقی ہے اب اس کال ختم ہے ٹھیک ہے بھائی تیسری بات اگر تم کہتے تو محدسی نے یہ بھی لکھی ہے حرط مقدار کو کہہ دیا عمار کو بھی کہہ دیا تھا مقدار کو کہہ دیا نبی علیہ صاحب تشریف فرمائے صاحب کی خدمت میں حاضر ٹھیک ہے علی صاحب خدمت میں حاضر ہے مقداد نے کہا کہ رسول اللہ افل مزید غسول افل مزید غسول نبی السلام نے کہا کہ نئی مقدار مزید غزول لسل ہاف علی نے کہا یارسول اللہ مزید غسل لسفل مزید غسول لائے لائے لائے گل ختم ہو گئی علی صا مجنس میں موجود تھے اسود نے پوچھا مار دی تو پھر حضرت نے مجلس کے اندر دہرا دی ہے تو اب یا تو حیا کی بات ہے نہیں اس لیے کہ حضرت علی تو مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے نا مسئلہ پوچھا گیا ہے حضرت علی نے تصویر المسئلہ کیا ہے اس میں کیا اشکال ہے بات سمجھ گئی ہوں آگے جاؤ ہے سمجھ گئی ہوں ہاں ہاں باد ذكر مسجد یہ بات ہے علم کا ذکر کرنا اور فتو دینا مسجد میں وجو ایرا جہاد الج الماء الصول یہاں دو چیزیں یاد رکھو مسجد کے اندر جو ہے آواز اٹھانا کیا ہے گناہ ہے یہاں تک کہ ذکر کے ذکر میں بھی مسجد کے اندر آواز اٹھانا گناہ ہے شی ہونا تیسرے ہنڈا نے لکھا ہے بادی جو حال ہلکا بنا آواز مسجد میں ذکر کرتے ہیں لکھا ہے تم نے دیکھا ہے نا دیکھ لیا کرو اچھا دیکھو طالب علم کے زمانے میں جو چیز تمہیں نظر سے گزر جائے تو اس کو یہاں پہ نکال دیا کرو اس سے معلومات ہے فضاء الرحمان نے کوئی مطالعہ نہیں کیا اس لیے کہ ورق سو فہد ہے نا تو جو مسئلہ ایسا ہوتا ہے تو لکھ لیا کرو اس لیے کہ کل تم کہو گے کہ یہ بات تو میں نے دیکھی تھی پتہ نہیں امیر بھی دیکھی تھی اور پھر میں نے بخار بھی دیکھی تھی تو یار جب لکھ لوگے تو انشاءاللہ شاء آپ کو فائدہ اب بات سمجھتی ہو مسجد میں آواز اٹھانا کیا ہے گنا ہے اور پرانی پاک میں بھی آتا ہے ان نہ ان کرل اسواتل اوتن آواز من بیمان بخار نے فرما ذکر کیا فل مسجد دیکھو مسجد میں ذکر ذکر اثر پر یا بلا ذل آواز کرنا منع ہے لیکن اگر یہ علم پر آواز اٹھائی جائے درس و تجویز پر آواز اٹھائی جائے کسی مسئلے کے جواب میں آواز اٹھایا جائے تو یہ آوازیں اصوا کے منہیا سے نہیں ہے مسجد کے اندر آواز اٹھانا منع ہے لیکن اگر درس و تدریس کے ہو فتح کے جواب میں ہو ٹھیک ہے نا ایلن کی بات ہو تو اس پر جو آواز اٹھایا جاتا ہے یہ اسوات منہیت سے نہیں ہے بے شک اٹھا سکتے ہو بخاری کی غلط سمجھ گئے ہو دوسرا مسئلہ طرز کا دوسرا عنوان وہ جب آرابی آ رہا گیا تھا دیکھو کون آ گیا تھا وہ آ رہا آ گیا تھا عربی جب آ گیا تو اس نے پیشاب کیا جب پیشاب کیا تو صاحب اکرام کا ماہان پڑ گئے نا چھوڑو پیشاب کر دے جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تو نبی علیہ السلام فرماس ذکر اللہ کسی کو مناسب نہیں ہے کہ نمایاں یہ سلادی و ذکر اللہ تعالی. اب امام بخاری کہتے ہیں کہ حدیث میں ذکر اللہ آیا ہے اور صلات آیا ہے تو فتویٰ اور آیا تھا تو شکار یہ آیا نماز مسجد تو ذکر اور صلات کے لیے آئے و تدیش اور فتویٰ ہو سکتا ہے مسجد میں امام بخاری بات قائم کرتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ بھی ذکر اللہ کی ایک نوع ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے دیکھو بھائی مسئلہ آسان ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے کی نر جلن قان فل مسجد ایک ادبی مسجد میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مل عکمرا اللہ آپ ہمیں کون سی جگہ بتاتے ہیں ان انمہلہ کے ہم احرام باندھیں وہاں سے ان المہلہ احران سے احلان تنبیہ کو کہتے ہیں یعنی ہم عمر کے لیے حج کے لیے جائیں تو کہاں سے احرام ہو کہاں سے احرام باندھے ذلحلی مدین وال احرام باندھے ذلحلی سے جلدی ہو آپ اس کو ابیا کہتے ہیں مدین منور سے چھ کلو بار ہے اب مدینہ کی بس اسے مل چکی ہے اللہ کے لمسوں کو لے جائے بہت بڑی بچی ہے تم جانو تم جا سکتے ہوخے سے جگہ کا نام ہے قال اکن عمر اکن عمر کے جو ہے اور لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرماتو جو ہندو عالیم اور یمن والے جو ہے یعل سے احرام باندھے اب یہاں پہ ابن عمر فرماتے ہو یز عمودہ لوگ گمان کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے براہ راست نبی علیہ السلط اسلام سے یہ نہیں سنا تھا کہ عالیہ یمن یعن سے حیرام باندھی لیکن لوگوں سے صحاب اکرام سے بات سنی تھی لیکن انہوں نے یہ پتہ نہیں تک کہ رواج کے منفوے کے گھر منفوئے اس لیے کہ وہ رسول یہ حصہ جو ابن عمر نبی علیہ السلام سے براہ راست نہیں سنا تھا اب یہ یل جو ہے یہ نسم الجبل ہے یہ پہاڑ ایک پہاڑ کا نام ہے یہ کے سرحد کے بالکل قریب ہے جب ہندوستان والے پہنچتا ہے تو جاز والے بڑی لمبی بجاتے ہیں نا بڑی لمبی سیٹی بجاتے ہیں اشارہ ہوتا ہے کہ اب ہم لب سے گزرنے والے آپ سمجھ گئے ہونا جی جب ہوائی جہاز پہ جاؤ گے نا تو جب یہاں کے قریب آئیں گے نا تو جاز والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ابھی ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد نکاح سے گزرنے والے ہیں امرے والے احباب احرام بارنے اعلان ہونا ہے ایک پہاڑ ہے جو ہمارے لیے ہندوستانیوں کے لیے بھی ہم ہندوستانی بھی آتے ہیں مشرقی لوگ یعنی قرن بھی ایک جگہ کا نام ہے اچھا یہ تو ہو گیا ہے یقور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے احتیاط ہے سنائے یا من والی یا سے احران باندھے میری جملہ خود نے بھی فاصل نہیں سیکھا نہیں سیکھا یعنی میں نے سُنے بھی نہیں ہوں اب یہ ہے کہ ذر کے لیے ورثی آپ نبی علیہ خان فلمت میں بھی نا ایک عدھا اور آواز کی یا من یار من فرمائے فلان من فلان من فلان تو مسجد کے اندر سوال بھی کر سکتے ہو استفتاح بھی کر سکتے ہو جواب بھی دے سکتے ہو آواز بالعلم بھی اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے آگے جاؤ باز عجابت ساحلہ ہوں یہ با بے بیان اس کے عجاب سائلہ کوئی ادبی سائل کو جواب دے دے بے عجن میں یعنی اس کے مسئول سے زیادہ یہاں پہ ایک مسئلہ سنو اس کے بعد امام بخاری کا مقصد مسئل سمجھو مسئلہ یہ ہے کہ جواب خسحا اور بلغا کا یہ قیدہ ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے خسا اور بلغا کا قیدا ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ جناب یہ یہ مسجد کے یہ فلاح پانی پا وضو کر سکتے ہیں تو آپ کیا کہو گے ہاں پا کر سکتے ہو آپ یہ نہیں کہا وضو کر سکتے ہو پاک ہے بھی دوڑ سکتے ہو پاک ہے نہ بھی سکتے ہو پاک ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فساؤ کو لگا کے عادت کے خلاف ہے اس لیے کہ جواب تو سوال کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ جواب کے سوال سے کیا ہے سوال کے موافق نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی ہما بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں یہ فائدہ ہر جگہ نہیں ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے بلکہ جواب اگر سوال سے زائد ہو تو یہ جائز ہے خود قرآن میں بھی ذکر ہے خود حدیث میں بھی ذکر ہے ٹھیک ہے نا اگر جواب سوال سے زائد ہو تو یہ جائز ہے یس ابو اللہ قل ذائب من بول مختلف دینے والا تو زائد ہے کہ نہیں ہے ماجل کے بھی ابھی نے کہا سا لیا زائد ہے کہ نہیں ہے ترمیز کے حدیث ہے نا کہ نبی علیہ صاحب کے جب کشتی نے سوار تھے تو کیا کہا تھا آنا بمائل بحری تو نبی علیہ صاحب کیا فرمایا والطور فرما ولو محتو کا تم نے نہیں پوچھا تھا تو زیادت الگ جواب یہ فساحت اور بنا رسی خلاف نہیں ہے اگر ضرورت ہو تو زیادت الگ جواب کر سکتے ہو اگر ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دو کتابوں کون سا بار ہے نمبر دیکھو دعا کرو امان بخاری نے اپنے کتاب علم کے آخر میں اس بات کو کیوں لایا کہتا ہے کہ کتاب علم نے جتنے اخوا کی ضرورت تھی میں نے اس سے زیادہ اخواب قائم کیے گئے اب سمجھ گئے اکثر جب بھی ابواب کتاب علم کی فضیلت کے لیے ضروری تھی نا میں, اسے, میں نے اسے زیادہ ابواب قائم کر دیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے سمجھ ہو؟ امام بخاری بھی گانا آگے پھر امام محدثین محدود اور بھی گانا بڑی سونی سونی ان شاء اللہ تصاوے جا <تصفح> اچھا جی آن سوریا وال عمر ام النبی جو سال ہو ایک ایکسلام سے پوچھا محرم احرام باندھتا ہے تو کون سا لباس پہنے احرام پہنے ولال عما مث اور نہ سر پہ رکھے غلطیلا سلوار نہ پہنے ولال برن سو برساتی کوٹ نہ پہنے والا رسو زعفران اور نہ پہنے ایسا کپڑا جس کو ورث ایک قسم کی خوشبو تار چیز ہے وہ کون چیو یا زعفران اب دیکھو بھائی سوال جواب جواب دے سوال کے موافق نہیں ہے سوال تو ملبوسات سے ہے سوال مزور آپ کا ہے راشد بھائی سمجھ گئے ہو سوال ملبوسات سے ہے جواب معذورات سے وہ کہتے ہیں جی کیا کون سلے لباس پہنے فرمائے نہ پہنو نہ پہنو یہ نہ پہنو یہ نہ پہنو یہ نہ پہنو یہ نہ پہنو جواب اردا روا بس یہ جواب تھا نا لیکن فرما الفسلم کبھی ولا ولا سراوی تو سوال کس کے بارے میں ملبوسات جواب معذورات لہٰذا جواب معافی سوال نہیں ہے بہت کسی نے جواب دیے کہ نبی علیہ السلام نے محضورات کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ مذضورات محدود تھے مشغولات میرے محدود تھے تو سال کے سمجھنے سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے محدود ذکر کر دی تو اس کے علاوہ جو بھی ہو تو جائز ہوگا امام بخاری کی غلطی سمجھ گئے ہو کیسا سوال کے کے بارے میں جواب یہ ایسے نہیں پہنا نہیں پہنا تو جواب سال کے موافق کیوں نہیں ہے فرمایا کہ معذورات محدود تھے اور ملکوسات گیری تو نبی علیہ السلام نے سال کی کے تفصیل کے لیے ممنوعات کا ذکر کر دیا تو اس کے علاوہ سب روا ہے اب بات سمجھ گیا مولانا صاحبہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اچھا اب دوسری بات یادینہ عالین اگر یہ نہ پہ یعنی اگر یہ نہ پائے نالین لین یعنی کیا مانا کیونکہ تو فنیہ البسلخین موزے پین لے والی اصل کابین اور اس کو کاٹے یہاں تک کابین کے نیچے آ جائے تو کیوں؟ سر اٹھا کے بیٹھنا کابین جب کتاب الحج میں آ جائے تو اس مرات مراد العزم النا تیسری وقت ختم ہوگا اگر یہ کابین کتاب و میں آ جائے تو اس سے مراد تو ہڈیا کی جو ٹانگوں سے ٹانگ سے آ میں ہے حج میں آئے تو یہ یہاں کی ہڈی ہے علاوس قدر یہ ٹھیک ہے نہیں سمجھے کہ تو یاد کو ہر کسی کا اگر کابین کا ذکر حج کے مسائل میں آئے تو کون سی حڈی مراد ہے بتا کون سی جترا یہ وسط القدم ہے اور اگر یہ وضو کے ابھاس میں آئے تو کون سی یادیں مراد ہے تخلے یہ تخلے اب سمجھ گیا ہے تو یہاں سے مراد کا ہے والما اور ان کو دونوں کو کاٹ لیں قرض و کیا ہے قرض مطلب یاد ہے کیا ہے عجاب اور سائل اکثر اس کہ میل ملبوسات کا پوچھا ہے نالین کا ذکر نہیں کیا تھا نبی علیہ السلام نے پہلے نالین بھی ذکر کر دیا وہ لباس کے پوچھا تھا نیال کا نہیں پوچھا تھا نبی علیہ السلام نے لباس کے ساتھ, ساتھ، لباس کے ساتھ, ساتھ نعال کے بھی ذکر کر دیا ہے تو کہ سائل کے فائدے کے لیے زیادت پھر جواب جائز ہے بات سمجھ گئے ہو بھائی ایک بات مسئلہ ہے نا سائل نے پوچھا تھا ملبوسات کے بارے میں وہ ایک ایک لباس کے بارے میں نالین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا تو نبی علیہ السلام نے ملبوسات کے ساتھ ساتھ نالین کا بھی جواب دے دیا یہ ایک بات یا یہ کہو اس نے کہا کہ ماں البسو کیا چیز پہلے تو نبی علیہ السلام نے ما یلبسو کی جگہ پہ کیا بیان کیا ما زیادہ کی زیادت علل؟ زیادت عالم جواب ہو گیا ہے سوال بے تو کیا کرنا فرمایا تو زیادت ہو گیا ہے اب بات سمجھ گئے ہو ایک امام بخاری کی رائے ہے ایک شی الحدیث کی رائے ہے امام بخاری کہتا ہے کہ یعنی اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ولیقتا ہما لایا ہے ولیختا ہما لایا ہے اس یہ حدیث بطور براۃ الاستدلال ہے یا استحلال ہے تفاول ہے اور ولیختا سے کیا ہوتا ہے جوتو کو کاٹنا جب ایک چیز تم کاٹتے ہو تو ختم ہوتی ہے کہ نہیں ختم ہوتی ہے تو ولیخت ہما جملہ لا کر اشارہ کر دیا کہ کتاب ختم ہو گیا اب سمجھے کہ نہیں یہ ایک بات ہے امدۃ القاری کہتے ہیں کہ امام بخار عجاب سوال اور جواب ذکر کر دیا جب ایک مسئلہ کے متعلق سوال ہو اور اس کا جواب ہو جائے تو جواب سے بات پوری ہوتی ہے کہ ناطف لیتی ہے ایمان نے بخاری نے جواب کا ذکر کر دیا جیسے جواب دینے سے بات پوری ہو جاتی ہے اس بات کا ذکر کرنے سے کتاب تعلیم بھی پورا ہو گیا عمدت بخاری لکھ دیا ہے آپ سمجھ گئے ہو شیوریس رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میری بھی اپنی ایک یہ ہے کہ وَلی دیا ہے امام بخاری رحم اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دیکھو باب ختم ہو گیا ہے کتاب علم تو ایسا انسان کی عمر بھی ختم ہو جاتی ہے جس طرح آج کتاب علم ختم ہوا اس طرح انسان کی عمر بھی ختم ہو جاتی ہے تو گوئے کہ یہ کتاب العلم کے اختتام ولیغتا ہما سے مشیر ہے ولیقتا ہما سے اشارۂ اختتام کتاب علم تک جس طرح کتاب علم ختم ہو گئی جس طرح آپ کی عمر بھی ختم ہو جائے گی جی آپ کی عمر بھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی تو میرے پاس جو یہ تقریر تھی تو میں نے اس ادھر لکھ دیا ہے میں نے لکھ دیا ہے باپ سے مناسبت کے لیے ایک چیز کو زیادہ بھی کرو جیسے ولیقتا ہما اشارہ ہیں عمر کے اختتام تک تو باب عجاب اختر نمان سا تو جس طرح انسان کی عمر ختم ہوتی ہے تو عمر ختم ہونے کے بعد منکر اور لکیر اس سے پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے تو اس طرح سوال و جواب کے بعد بھی ختم ہو گیا تو آپ کی زندگی بھی سوال و جواب پہ ختم ہو جائے میں نے وہاں ایسے لکھ دیا ہے بات سمجھ گیا ہو امامی بخاری کی باتیں بہت عجیب ہیں اور شی الزی رحم اللہ کی باتیں بہت عجب ہیں تو انشاءاللہ تم سمجھ گئے کہ کہتے ہیں میری رائے الگ ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے ختم کی طرف نہیں بلکہ تیرے ختم موت کی طرف اشارہ ہے کہ احرام کی طرح کفن کی بھی ایسے دو کپڑے ہوتے ہیں ایک چادر اوپر اور ایک نیچے اس کا دھیان رکھ اب نہیں سمجھو کہتے ہیں یہاں تمہاری عمر کے اختتام تک تیرے عمر کو کے اختتام پر اشارہ ہے جب تم عمرے پہ جاتے ہو یا حج پہ جاتے احرام کس طرح ہوتا ہے اپ کا دو چادریں ہوتی ہیں اس طرح اپ کا آخری سفر بھی دو سے ہوگا شیخ نے لکھ دیا اب میں کہتا ہوں جتر آپ کا اخلی سفر بھی دو چادروں پہ ہوگا اس پہ اختتام نہیں ہے دو چادروں میں آپ جواب دیں گے تو من عجاب منابل مسئلہ حل ہو گیا ہے انشاءاللہ بخاری ختم ہو گئی ہے یہ میرے ایک دوست iremos a